بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خود سمیا اللہ تجلفی ہے رقم ان سمی بس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 بے شک وہ ناماکول اور جھوٹی بات کہتی اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے والذین یظاہرون من نسائہ ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا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 وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں اور جو نہیں مانتے ان کو ضلعت کا عذاب ہوگا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 بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے الم طلی نو دون علی منت نبی اِسم اللہ دوسوت وصول و اج کبھی ملم یو حبی ہو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 اور یہ تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ میں تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا اے پیغمبر ان کو دوزق کی ہی سزا کافی ہے یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے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 مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے هُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا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 ل جم مین بل ہی مل مل خیر منشم لاہ سو لوں والن اب أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه حزب الله جنتی ملتی حزب الله هم المفلحون